دس چیزیں دس چیزیں دس آدمیوں میں بہت ہی زیادہ بری ہیں نمبر ایک تنگ نظری بادشاہوں میں نمبر دو دھوکہ حسب نصب والے لوگوں میں نمبر تین محتاجی علماء میں نمبر چار جھوٹ قاضیوں میں نمبر پانچ غصہ عقل مند لوگوں میں نمبر چھے بے وقوفی پختہ عمر کے لوگوں میں نمبر سات بیماری حکیموں میں نمبر آٹھ مذاق اڑانے کی عادت تنگ دست لوگوں میں نمبر نو فخر محتاج لوگوں میں نمبر دس بخل مالدار لوگوں میں